یا کری میں کر بلا تیری عظمت کو سلام تیری عظمت کو سلام یا کری میں کر بلا تیری عظمت کو سلام سلام تیری عظمت کو سلام تیری عظمت کو سلام یا نبی مصطفیٰ یا حسن مجھ چلا خطا ہائے بتا گیا قاسم کے ٹکڑے بکھرے کربو بو بالا کے رن میں اترے ہیں کئی نیز نازک سے اس بدن میں شہ ٹکڑے لے کے آئے گٹڑی نما کا ون میں رو رو کے کہہ رہی تھی قاسم کی ماں یہ ون میں قاسم کی ماں یہ ون میں مارا گیا شہزادہ قاسم ابوال فضل الباس دریا کے کنارے پر عباس کا عالم تھا مشکا بہ چکا تھا بازو و سر قلم تھا ظلم کا یہ آخری سلم تھا سادات کے خیموں میں کوحرام کا عالم تھا کوحرام کا عالم تھا کوحرام کا عالم تھا, تھا گیا ابوال فضل العباس شہادتِ معصومِ اصغر تاہشر نہ بھولے گا اصغر کا تیر کھانا ننی سی ہائے لہت میں معصوم کو سلانا نیزوں سے لاشا ڈھونڈ کر نوکے سینا پلانا روتی ہوئی رباب کا اصغر کو ہائے بلانا اصغر کو ہائے بلانا اصغر کو ہائے بلانا میں شاہ زاد اکبر ہم شکل یہ شبیر کا بیٹا تھا رونے کی تھی صدایں ماتم کا ایک سما تھا بی بی کا چاند اکبر خیموں سے جب چلا تھا بیٹے کی لاش پر رو بی بی نے یہ کہا تھا بی بی نے یہ کہا تھا بی بی نے یہ کہا تھا مہاراجا شہزادہ علی اکبر سید شہدا بھائی بھی دے دیے ہیں بیٹے بھی دے دیے ہیں راہ خدا میں سب کے سبھی فدا کیے نانا سے کیے واد ایسے نبھا دیے شبیر نے سر دے کے سجدے بچا لیے سجدے بچا لیے سجدے بچا لیے ہیں سید شہدا مقدس مشہدیوں کا مقصد ہی لائلہ ہے یہ قربلا سے اب تک چلتا ہی آ رہا ہے بری امام ہوں کلندر یہ سب کا سلسلہ ہے ہر جافری پہ ان کے کرم کی ہوئی عطا ہے, ہوئی عطا ہے